بتر نماز کی صحیح ادائیگی کے بارے میں ارشاد فرمائے کچھ لوگ دو رکعت پڑ کر سلام پھینک لیتے ہیں پھر امام کے ساتھ اسی رکعت پہ کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں یہ کون سی وطر ہے بھائی وطر کا معنی جو ہے وہ تو جناب تین ہی کو وطر کہتے ہیں تو دو رکعت کون سی وطر ہوئی یہ تو وطر ہے نہیں وطر واجب ہے اگر کسی نے دو یا ایک رکعت پڑی تو ہمارے یہاں سرے سے اس کی نماز ہی وتر نہیں ہوگی اور وہ واجب چھوڑنے کا گنا کار ہوگا